لقد نسر کو ملفی مواد نہ کثیرہ بے شک اللہ نے کئی مواقع پر تمہاری مدد فرمائی غزب بدر غزب عہد فتح مکہ اور کئی غزوات میں کئی موقع پر مدد کی گئی لیکن فتح مکہ کے چند دن کے بعد غزب حنین ہوا قبیلۂ حوازن اور قبیلہ ثقیف حنین کے مقام پر رہتے تھے ہرین کا مقام مکے سے چند میل کے فاصلے پر طائف کے قریب ہے فتح مکہ کے چند دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر یہاں پر جہاد کے لیے آئے یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار سے اوپر تھی اور سامنے مقابلہ کرنے والے کافروں کی تعداد تقریباً چار ہزار تھی مسلمانوں کے اسلح بھی بہت زیادہ تھا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ نے ایک مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ آج تو ہمارے پاس اسلح بھی بہت ہے افراد بھی بہت ہیں آج کافروں کو ہم سبق سکھائیں گے اور اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم شدید رنجیدہ ہو گئے کیونکہ آپ کا بھروسہ کبھی اسلح پر نہ تھا نہ تعداد پر تھا ہر حال میں آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا تو جب وہ یہ فخر کی بات کی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے ان کے مقام پر پہنچے جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی مسلمان مال غنیمت اٹھانے لگے کافر بھاگنے لگے اچانک سے کافر وہ پلٹ گئے اور یہ قبیلہ حوازن اور سقیق کے لوگ بہت اچھے تیر انداز تھے انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے اب جب چار ہزار تیر ایک منٹ کے اندر آئیں اور تیروں کی بارش اب سوچیں ایک دفعہ تیر پھینکے تو چار ہزار اور بالکل کھلا میدان تھا تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں اگر کھڑے رہے تو تیر کھا کھا کے سب ہی شہید ہو جائیں گے تو مسلمان بھاگنے لگے اب کوئی اس کھلے میدان میں ایسی جگہ نہ تھی جس کی پنا لے کر وہ اپنے آپ کو تیروں سے بچا سکے تو جب بھاگنے لگے تو اس موقع پر آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا گیا کہ یہ تمہارے غرور کا نتیجہ ہے یہ تم میں سے ایک شخص نے جو فخر کیا تھا اس کا تمہیں سبق سکھایا گیا ویاؤ ماح نے اور حن کے دن از آ جبت جب تمہاری کسرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا فلم تگنی ان کم تمہیں کوئی چیز کام نہ آئی کمل اردو بیمار راش و رحبت اور زمین تم پر باوجود وسط کے تنگ ہو گئی ولئی تم مدبرین منہ پھیر کر بھاگنے لگے کتنا پیارا درس ہے آج اگر ہمارے زبان سے کبھی فخر کا جملہ نکل گیا ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے اسی کا کرم ہے ہماری کیا مجال اور ہماری کیا طاقت آجزی انکساری ساری اللہ کو پسند ہے تو فخریہ جملے کہنا میں کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے اور پھر یہ مسلمان ہے اور کن کے ساتھ ہیں حضور کے ساتھ ہے پھر بھی آزمائش آ گئی فخریہ جملے کہنے کی وجہ سے اور ایک شخص نے یہ جملہ کہا تو آزمائش سب پر آئی تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے تو ہمارا تو یہ عالم ہے کہ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیں یا کاروباری طور پر بہت آگے نکل جائے تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں ارے میں نے تو یہ کیا میں نے تو اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں نے تو دن رات ایک کر دیے بس ہم تو محنت کرتے ہیں کسی سے مانگ کے نہیں ہم لیتے اور اس طرح کے جملے جس کے اندر ہم اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ جملے کہہ کر گویا کے اپنے فخر کا اظہار کر رہے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو کوئی طاقت نہیں رکھتے جو ملا یہ ہمارے رب کا فضل ہے باقی ہم میں کوئی کمال نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے پھر کیا ہوا کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آئی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم ایک مقام پر کھڑے رہ گئے جس مقام پر حضور کھڑے تھے وہاں سے آپ نہ ہلے تیروں کی بارش میں بھی اور حضرت عباس آپ کے قریب تھے اور حضرت صفیان بن آپ کے قریب تھے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس لوگوں کو بلاؤ حضرت عباس عرب میں بہت بلند آواز رکھتے تھے تو آپ نے اتنی زور سے آواز دی کہ میلوں تک یہ آواز گئی اور لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے پاس جمع ہوئے اور پھر دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی سکین تو اعلیٰ ہی پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمایا تو حضور تو اپنی جگہ ہی پر کھڑے رہے وعلی المؤمنین اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا حضور کے بلانے پر مومنین آگئے وانزل وہ لم زلا تروہا اور ایسے لشکر اللہ نے نازل فرمائے جنہیں تم نہ دیکھ سکے فرشتے نازل ہوئے جو کفار کو نظر آئے ایسے گھوڑوں پر فرشتے سوار تھے جو اب گھوڑے تھے یعنی جن پر سفید اور کالا رنگ جو مکس ہوتا ہے اور سفید لباس میں فرشتے تھے تو جب فرشتے نازل ہوئے تو ان فرشتوں نے کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا اس موقع پر ہنین کے موقع پر انہوں نے تلواریں نہیں چلائیں صرف وہ کافروں پر روپ اور دبدبا ڈالنے کے لیے نازل ہوئے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی کافروں کی سزا ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ من بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَنْ يَشَاء پھر اس کے بعد اللہ نے جسے چاہا معاف فرما دیا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا ال اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں باطن ان کا گندا ہے ان کے عقائد خراب ہے اور سب سے بڑی گندگی عقائد کی گندگی ہے سب سے بڑی گندگی باطن کی گندگی ہے تو باطن تو ان کا ناپاک ہے ہی اور یہ ظاہر کے بھی ناپاک ہیں کہ مشرقین اور کفار پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں رکھتے فلا یقرب المسید الحرام ماد آم خادا پس اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب یہ لوگ نہ آئیں نو ہجری کے بعد مشرقوں کافروں پر پابندی ہو گئی کہ وہ حرم شریف میں داخل نہ ہو سکیں وہ ان خف تم اور اگر تم خوف کرو آئی اس بات کو خوف کرو کہ تم محتاج ہو جاؤ گے جب یہ چلے جائیں گے اور آس پاس کے جو مشرق ہیں وہ مکے نہیں آئیں گے تو بزنس کیسے ہوگا غربت ہو جائے گی اللہ, من پسند قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا تو تمہیں مالدار کر دے گا ایسا ہی ہوا یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اہل مکہ پر خوب مال خرچ کیا ان اللہ عالیم حکیم بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے قاتل لا يؤمنون باللہ ولا الاخر ان لوگوں سے جہاد کرو ان لوگوں کو قتل کر دو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ولا رسول اور ان چیزوں کو وہ حرام نہیں قرار دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ولا دین دین الحق اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے من الدین ات الکتاب یعنی اہل کتاب جو نام نہاد اہل کتاب ہیں جو اپنے آپ کو توریت اور انجیل کے ماننے والا کہتے ہیں تو اب یہ طوریت اور انجیل کی تعلیمات پر بھی نہیں ہے فرمایا انہیں قتل کر دو ہاں ایک صورت ہے جس یتا آئی ید و رون جہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دیں ٹیکس دیں اور تمہارے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں مرادی کے غداری نہ کریں سازش نہ کریں تو پھر انہیں قتل نہ کرو صرف حرمین شریفین سے ہی مشرقین کا نکالنا ضروری نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے متعلق حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو مشرکوں یہودیوں اور عیسائیوں سے پاک کر دو تو حالات کچھ بھی ہوں ہمیں ان علاقے میں کافر کو نہیں بلانا چاہیے اللہ تعالی جزیرہ عرب کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ناپاک قدم سے پاک فرمائے